الشیطان الرجیم بسم اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیم الربه أز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ظال عن حد ہو فست حدونی یا ابادی کلکم جا من اطام تو فست تڑمونی اتر آخر الحدیث یہ حدیث جو ابھی حدیث نمبر چوبیس ہے اس کے رابی ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی انہو ہیں حدیث اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے حدیث قدسی حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں جس حدیث میں عام حدیثیں ابھی تک جتنا آپ نے پڑھی اس کو سنے تو کچھ فرق ہوگا جتنی حدیثیں پڑھی کل والی حدیث مثلاً ان ابی الحا ان ابی مالک الحادث الشاری کالا کال رسول اللہ صحابی فوراً کیا کہیں کالا کی رسول اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور آج والی جو حدیث حدیث کچھ سی ہے اس میں کیا ہے انبیزر الغفاری عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا رہی ہے کہ کیا ہے فیم یا ربی اور رب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا وہ چیز جو اپنے رب سے آپ نے روایت کی ہم سے کون سی حدیث بنانے کی جو آپ نے اپنے رب سے جس میں نبی علیہ الصلاء اے فرمائیں حدثنی ربی ہاں یا اخبرنی ربی یا ہاں وصول یاد رکھیں جب بھی نبی علیہ الصلاءلام کسی حدیث میں کس کی طرف نسبت کر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی یہ بڑی اہم حادیث ہوا کرتی ہیں اسی چیز کے پیش نظر ہمارے باس صلف نے مجموعہ بھی تیار کیا اور الگ سے چھاپہ احادیث قدسیہ احادیث خود اور یہ حدیث جو ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور حدیث بھی عجیب سے جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی نبی کو بھی نہیں بلکہ ڈائریکٹ کس سے کتاب یا عبادی میرے بندو یہ میرے بندو اور اس میں عقیدے کی بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں چاہے تو آپ نمبر ڈالتے جائیں تاکہ معلوم رہے کتنی نمبر ایک یا عبادی میرے بندو انی حرمت تو دلم نفسی میں نے اپنے ذات پر حرام کر لیا ہے کہ میں کسی مخلوق پر ظلم نہیں کروں گا اللہ پر کوئی حرام اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم دینے حرام کرنے والا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کریں ایاضب اللہ کہ خبردار اللہ آپ بندوں پر ظلم نہیں کرنا بلکہ اللہ اعلیٰ نفسی میں نے خود ہی اپنی ساتھ پر حرام کر لیا کہ میں کسی مخلوق پر ظلم نہیں کروں گا انسان یہی ایک چیز پر عقیدہ رکھے دوستوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیمار کیا ساری زندگی بیماری میں گزر گئی صبر کرے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر عادی ہو اور بما کا سم اللہ اللہ اگر اناس پر عمل کرے لیکن کبھی یہ نہ کہے کہ میرے رب نے ہم پر کیوں ظلم کیا وَمَا رَبُّكَ بِغَلَّا مِلْ لِلْعَبِید اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں हा? یہ عقیدہ ہو کہ میں کسی پر اللہ کسی پر ظلمیں نہیں کرتا کسی کو غریب رکھے کسی کو مشکین رکھے کسی کو بیمار رکھے کسی کو پریشانی میں رکھے یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا کیا مسلحت ہے اوپر والا ہی جانتا ہے وہ ہوا شرالقم کتنی چیزوں کو بظاہر تو بدہر تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں کتنی چیزوں کو تم اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہو اور تمہارے حق میں کیا ہوتے ہیں شر ہوتے ہیں حدیث یاد ہوگی کہ تین آدمی جو گہوارے میں بات کیے ان میں ایک کون تھا ایک خاتون اکیلی اپنے اکلوتے بیٹے کو گود موہ میں لیے چھاتی منہ میں ڈالی دودھ پلاتی ہوئی چلی جا رہی ہیں سامنے سے ایک شہ سوار بڑا خوبصورت اعلی درجے کا گھوڑا سوار چلا لے کے گزرا تو عورت بچاری دیکھ کے للچا گئی کیا کہتے ہیں اللہ مجال ابنی صلاح میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی بنانا حدیث ہے نا اللہ مجال ابنی حد اللہ میرے بیٹے کو ایسے بنانا اللہ سل فرماتے ہیں بچہ ماں کی چھاتی منہ ملیے چوس رہا تھا آج تک بات نہیں کیا تھا اس, اس عمر کو بھی نہیں پہنچا ہے کہ وہ بات کرے اشارہ کیا بچہ منہ کو چھاتی سے ہٹایا اور ماں کی نگاہوں میں نگاہ ملا کیا کہتا ہے اللہ مالا آتا جان اللہ میری ماں کی دعا قبول نہیں کرنا اللہ مجھے اس شیسا میری ماں کی دعا کو قبول کر کے ایسے نہیں بنانا ٹھیک ہے نا پھر آگے گئی تو ایک لڑکی کی خوب پٹائی ہو رہی تھی گھسیٹ گسیٹ کر کے شہر کے جوتا چپل زنے تھے سرک تھے تو نے چوری کی تو زانی اتنا زلیل کر رہے تھے اس عورت کو تو ماں بیچاری کیا کہتی ہے اللہ ہمارا جال نہیں اللہ تا جعلی بھی, اللہ, بھی اللہ میرے بیٹے کو ایسے نہیں بنانا پھر بچہ ماں کی چھاتی چھوڑا اللہ ملات اللہ علی مثلا اللہ مجھے ایسے ہی بنانا دیکھو اللہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے وہی جانتا ہے تم نہیں جانتے پھر ماں بڑی پریشان تو اللہ کیا فرمایا وہ وقت کا سب سے بڑا کم وقت ڈاٹکو تھا چور تھا سمجھ گئے نا ہو سکتا گھوڑا بھی کم کا چوری ہی کر رہا ہو نا؟ اور نمبر چور ڈاکو ماں بےچارے ظاہر کو دیکھتی اللہ میرے بیٹے کو ایسے بنا دینا اگر اللہ کی دعا کو قبول کر کے بنا دیتا تو ماں کا کیا حشر ہوتا اور وہ بڑی امانت دار تھی واقعہ پورا معلوم ہوگا اللہ تعالی میرے بیٹے کو ایسے نہیں بنانا تو بیٹا کیا کہتا ایسے ہی اللہ کے رسول نے بڑی امانت دار تھی می اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر استقامت اور امانت دار میرے بیٹے کو بنا مجھ کو بنا دینا تو ایک مثال ہم نے دیا حدیث بڑی طویل ہے کہ مطلب یہ فاسا قتب علیکم لکو فاسا ان تکر سیم و خیرالحم فاسب سیم ورقم و اللہ تم لال آگی بات سونے یا عبادی۔ حرم تو کوئی انسان کسی اللہ کے بارے کبھی یہ نہیں کہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا فلاں پر ظلم کیا یا اللہ نے بڑا برا کر دیا ہمارے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ کا ہرکم خیر و برکت کا ہے ہو سکتا ہے اس میں آپ کی کوئی نہ کوئی بھلائی ہو نمبر وجال تو بے اور ہم نے ظلم کرنا تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو ایک چیز ہو گئی نا نمبر دو یا عبادی یا میرے بندے میرے بندو یا عبادی دیکھو اللہ نہیں کہا اے ہمارے سل بندو کو پہنچائے ہے بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالی کس سے کھیت یا عبادی اے میرے بندو کلو کو من تو تم ہر آدمی گمراہ ہو جائے مگر وہی جس کو میں ہدایت دوں ہدایت پانے کے بعد بھی انسان ہدایت سے بحروم غالباً اسی لیے چوبیس گھنٹے ہر نماز میں سراتل اللہ ہم کو ہدایت ہدایت دیا تبھی تو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو ہدایت نہ ملتی تو بےمانیوں کی طرح وہی باہر پان کھاتے تمباکو کھاتے سنیما دیکھ کیا کہتے فلمیں دیکھتے وہ بھی کہیں انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا تب کیا کرتے تب تو شاید کہ ہدایت ملی ہے تبھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے کیا ضرورت ہے ضرورت اللہ آج تک جیسے ہدایت پر دیا ہے مسجد میں آیا تیرے گھر میں نماز پڑھنے کے توفیق دیا اللہ آئندہ بھی ایسی ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا آئی بات سمجھ میں ہدایت مل جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جیسے ہدایت دیا ہدایت چھین سکتا ہے لیکن اس لیے ہم کیا دعا مانگتے استقامت کی دینا شراۃ المستم شراۃ اللین انگے یا اس لیے ہم سے ہدایت مانگتے رہستونی ہدایت کس سے مانگو ہم ہی سے مانگو ہدایت دیں گے نمبر تین یا بادی کلو کم جاڑی تم میں سے ہر انسان بھوکھا رہ جائے علا من اتم مگر جس کو میں کھلا دوں اس لیے فسم ہمیشہ ہم سے کھانا مانگا کرو اتر ہمیشہ ہم تم کو کھلاتے رہیں گے کیا خیال ہے میں کھلاتا ہوں کل سب کے سب بھوکے مر جاؤ میں تم کو کھلاتا ہوں اس لیے ہم سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں رزق دے کیا ہے آپ کا مال کھلاتا ہے نوٹ بندی میں کتنے لوگوں کا رسک بینک میں تو بھرا ہے لیکن بھوکے نہیں ہوا تجربہ نہیں ہوا ابھی ہوا تجربہ نا رب کھلاتا کون ہے پھر اربوں کھربوں کروڑوں ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار انسان دبئی عمارات کے مالدار ترین لوگوں کا انڈین مالدار نہایت دین دار شریف جہاں دیکھیں اس کے تجارت کا بھوڑ لگا ہوا اللہ اکبر مال دولت کی ریل بیل کی دبئی سے امریکہ علاج کے لیے جا رہا ہے تو باقاعدہ پلین کا کیا کہتے ہیں وہ بھی آ... آ... آ... آ... فرید نہیں جو مریضوں کو لے جانے والی گاڑی کیا کہتے ہیں اس کو؟ اللہ اکبر سوچو دراصا مال کی لیکن واللہ سب کچھ ہوتے ہوئے دو سال ایک لکما حلق کے نیچے نہیں اترا کیوں اللہ نے بیماری مبتلا کر دیا ہے صرف پائپ کے ذریعے کچھ اتارا جاتا ہے ورنہ اتنی دولت رکھتے ہوئے بھی کھانے سے ہوتا ہے نا کتنے بیماروں کو دیکھتے ہیں واللہ, کتنی اہم حدیث لوگو, اسی لیے اللہ تعالی سے دعا ماں کو اللہ رسک دے ہم تمہیں کھلائیں گے کتنے ہو گئے بیٹے چار ہو گئے تین نمبر چار یادی یا اے میرے بندو کل کم آرن عام کسوت ہوں تمہیں ہر انسان برہانا رہ جائے کپڑے نہ ملے لیکن وہی کپڑا پہنتا ہے جس کو میں پہنا دوں سمجھ گیا اس لیے تمہارا کام کیا ہے فستقسونی مجھ سے لباس مانگا کرو ہمیشہ تم کو پہناتے رہیں گے کیا حال ہے خیال ہاں؟ ہے مال دولت آلماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی لیکن جرم نے بیمار کر دیا سارے کپڑے رہ گئے ہسپیٹل کا بھائی سارے مریضوں کا بھائی کیا خیال ہے بھائی بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی بیماری کہ لباس ہاسپٹل کا بھی نہیں اوپر سے سطح ڈھاپنے کے لیے صرف چادر ڈال دیا جاتا ہے کیا خیال ہے ہوتا ہے نہیں سے اس لیے کپڑا میں پہناتا ہوں ہمیشہ کپڑا ہم سے مانگو ہم تمہیں پہناتے رہیں گے اللہ اکبر نمبر پانچ یا بادی یا بادی انکم لکم باللیل ابلی اے میرے بندو دن رات چوبیس گھنٹے تم برائیا کرتے رہتے ہو اللہ اکبر ہاں یا بادی انکم لکم باللیل ابن خطا خطا اے میرے بندو دن رات چوبیس گھنٹے تم برائیاں کرتے میری نافرمانی کرتے رہتے ہو اس لیے ایسا کیا کرو وانا اک فرو تون بچ اور ہم سارے گناہوں کی بخفرت کرنے والے ہیں فس فرونی مجھ سے استغفار کرو اک فرو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے پتا چل گیا گناہوں کی مغفرت کرنے والا صرف کون ہے کون ہے صحیح بخاری کی زبایت باہر سے قیدی لایا گیا اور مسجد نب میں باندھا گیا جانتے ہوں گے باندھ دیا اللہ سبحانہ اس کو یہاں باندھ دو ایک دن دو دن تین دن بندھا رہا ایک دن نبی علیہ اللہ بیٹھے ہوئے اور صحابہ رام آپ کے ارد گرد اب اس کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسلام دل میں ڈالا تو کیا کہتا ہے اللہم انی استغفرک الی اللہم انی اتوب الیک ولا اتوب الی محمد اللہ وکبر اس کو کہتے ہیں توحید اور ہمارا سجادہ نشیب بے ایمان آتا اس کو توحید سمجھ میں نہ آئی لوگوں کو گناہ وہ بکشواتا ہے ہاں نہیں سمجھے عیسائی منڈے سے گنا شروع کرتا ہے اور جاتا ہے چرچ میں اور بابا کھڑے ہو اور بابا اس کا گنا معاف کرتے ہیں ہمارا مسلمان بامبے کا نام سنا ہوگا بامبے میں کہتے ماہیم والا سرکار جو کہتے ہیں جس کے بارے میں کہ اگر وہ روزانہ माह वाले सरकार अगर समुंदर पर कंट्रोल ना करे तो एक ही दिन समुंदर बॉम्बे वालों को खा जाए हा? मही हाजी अली हाजी अली इसलिए कहते हैं बस पूरे बॉम्बे वालों को बारे बचा रखा है समुंदर को लगाम रखा रखा है एक मरतब चले गए चले देखे क्या तमाशा होता है वल्ला सुबह जाओ तो औरतें इसे तवाफ करती हैं फिर दरगाह कर में चली जाती है मुजावर आता है जितनी ताकत होती छाडू से जैसे हम लोग देहात में भैंस नहीं दूध देती तो भैंस को मार मार करके दूध निकालते हैं मुजावर ऐसे उतों को धड़ाधड़ पीट चारा है एक झाड़ू मारा औरत करम और मारो मैं तो पहली मर्तबा जिंदगी में यह क्या है کہا یہ وہ عورتیں جو رات پر حرام کاریاں کرتی ہیں اور ستی یہاں جائیں گے بابا جھاڑ ماریں گے تو سارا گناہ یہ مشرکانہ اقائد کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہ لا يغفر الظنوب الا انت اللہ آپ کے علاوہ گناہوں کے مغفرت کرنے والا کون ہے تو اللہ اقزل نے کیا دیکھا اس کافر کو کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اللہ, اتوبو اللہ, اتوبو اللہ, اتوبو اللہ, اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں گناہوں کی مغفرت کی یہ تیرے نبی تو ہیں لیکن ان سے کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو کیوں گناہوں کا معاف کرنا ان کا کام نہیں تیرا اختیار ہے اللہ سنبر آزاد کر اس نے قد آرے ربہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور آج ہاں مدینہ یونیورسٹی سے ایک سجاد خان کا ہی آدمی سجادہ رسے ہو oh, ماشاء اللہ ٹریڈ مارکا ٹوپی فلاس درگاہ کے یہاں کے یو پی کے تھے دلی سے نکلے ہم نے پوچھا مورنا اب بتائیں اللہ ہر جگہ ہے کہ اوپر ہے جو عقیدہ وہاں پڑھا تھا کیا ہے کیا خیال ہے آپ کا تو اس عالم دین نے بڑا مدرس تھا جو پڑھنے کے لیے گیا لیکن ہضم نہیں ہوا دو سال چھوڑ کے آ گیا کہا مولانا کیا خیال ہے یہ عقیدہ درست ہے جو وہاں جو عقیدت یا وہاں والا کہاں مولانا ظفر سچی بات ہے ہمارے جتنے جاہل ہیں سب کا عقیدہ درست جتنے مولانا سب کا عقیدہ خراب نہیں سمجھے ہمارے جتنے جاہل سب کا عقیدہ درست کیوں ابھی منتق فلسفہ نہیں پڑھا گیا اور جتنے مولانا ہے سب کا عقیدہ خراب کیوں منتک فلسفہ پڑھ کر کے اپنے عقیدے کو برباد کرتے ہیں. یہ ہے میرے بھائیوں یا بادی آگے نمبر چھ یا بادی کم لم تب لوگ اتر رونی اے میرے بندو ہم کو تم کبھی نقصان پہنچانا چاہو تو ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے کیا فروغ نے کہا یا ہامان لالی اتل ابلگل اسباب آگے آگے کیا ہے لالی اتلاہ فرون اس کا تھا کیا کہتے وقت کا سب سے بڑا انجینئر کوئی ایک ایسا منانا ٹاور بناو تاکہ موسیٰ کے خدا کا پتہ ہوں میں کم بخت ہے موسیٰ کے خدا کو, کو ڈھوٹرے کے لئے کہا جا رہا تو بدبخت اور مفسیم قطعہ بھی یہ میرے ساتھ تیر ہے اگر اسمام میں نظر آسمان میں اس کو بھی سوٹ کر دوں گا یہ فیرون بدبخت کا دماغ خراب تھا نتیجہ کیا نکلا جب ورب نے پٹکنا شروع کیا جبرائیل ابھی ان نے پرشتے پٹک پٹک کے مارنا تو کیا کہتے آمن تو لدی بھی بس, بس بس یہ مسلمان جو گریب مسکین ہاں? جن کو ہم ملک سے نکالنا چاہتے تھے اور جن پر لاگو کر رہے تھے نکالو ان کو. یہی سچے ہیں اللہ تعالیٰ اب پہچان گئے ہو سکا کہ ہم بھی انہی جیسے مسلمان کون اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچائے گا ایک زمانہ وہ تھا ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کمسٹوں کا کمسٹیوں کا گلبہ ہوا تو روس کی جہاں تک حکومت تھی روڈ پر بڑے بڑے بورڈ لگائے گئے تھے اور ایک بوڑھا وچارا بھاگ رہا ہے اور روسی فوجی اس کو بوٹ مار کر کے اس کو مار کے گرا رہے ہیں اور کیا لکھا جاتا تھا اگر اللہ ہے تو جوتا مار کے ایات باللہ اللہ کو اپنے ملک سے نکال رہے ہیں ایک اور کہتا تھا کمینسٹ نوز اللہ کہتا ہے اللہ کو جوتا مار کے نکال رہے ہیں اور وہی کمبک جب سب کا اس مدحب کا تھا جب وہ روح قبض ہونے لگی فَلَوْلَا اِذَا بَرَكَتِ الْحُلُقُمْ وَأَلْتُمْ حِينَ اِذِلْ تَنظرون جب یہ نوبت آئی بی بی بی بی بی تھی اس کی کہتا ہے بس آپ ہی کرم کر جائیں تو بی بی کہتی ہرے آپ تو کہتے ہیں کوئی خودہ نہیں اب کس کو بکار رہے ہیں کہتے ہیں دنیا میں مرتے مرتے سب سے دور دوردار تماشا جس کمبخت نے اپنی بی, بی کو مارا ہے وہ تھا دور سے تماشا مارا کہا نہیں لیکن تجھ ہونٹی ہے اوپر ہے کوئی جو ہماری روح قبض کروا رہا ہے سمجھ گئے نا تو لک یہی وہ من مرحلہ ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا ہے اوپر والا ہے تو میرے بھائیو کیا بات ہے یہ ہم کو نقصان پہنچانا ہو تو نقصان ہی پہنچا تھا ورگو نفئی اور تم بھی اس لائق نہ ہوئی کہ ہم کو کبھی فائدہ پہنچانا چاہو تو ہمیں فائدہ یا دا الناس اللہ الگنی وہ تو اے میرے بندو تم سب کے سب غریب ہو غنی ایک ہی ہے کون غنی یون ان غنی یون حمید یہ ہے میرے بھائی آگے یا اے بادی کتنے ہو گئے سات سات یہ بات ہی اے میرے بندو اگر تمہارے اولین اولین مراد آدم کے زمانے سے بنالو لو وہ اور قیامت تک آنے والے اگر سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور ہمیں اور سب کے سب کانو اور انسان اور جنات اولین اور آخری انسان اور جنات سارے لوگ وہ کیسے ہو جائیں کانو الا اتکا کلب رجولن واحد ایک کون سے کا ہے اس میں تفضیل اتکا قلب و رجولن کلب رجولن تخوا کی انتہائی درجے کا انتہائی درجہ جو ہے سارے ایک دل کے مانند سارے انسان جنات اولین و جنات اولی ملاق سب کے سب اعلی درجے کے متقی بن جائیں تو تمہارے نیک بن جانے سے کیا ہوگا زادہ کفی ملکی چاہیے میری خدائی میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے نیک بنو گے تو اپنے لیے تمہارے نیک بننے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے یا عبادی اے میرے بندو لو ان انخر و ان سکوم کانو الا اب ذرے کل بے دل واحد اگر تمہارے سارے اولین وخرین سارے انسان اور جنات سب لوگ مل کر کے ابلیس سے بھی برے بن جاؤ سب سے برا کون ہے سب, سب ابلیس اور شیطان اعلی درجے کے برے بن جاؤ نہ فرمان تم نا ماں نہ کا کا ملک ملکی صحیح ان لوگوں کی حکومت نہیں ہے کہ برسر اقتدار حکومت کو اتنی کمزور ہو کہ چودہ لیڈر کو خرید لی جائے تو حکومت ہی گر جائے हा? یہ تمہاری حکومت ہے ہماری حکومت الیکشن سے نہیں ہے انتخاب سے نہیں ہے فوج کے قوت اور طاقت کے بدلے نہیں ہے تم سب کے سب اولین مراخرین ان سوچن سب کے سب ہمارے دشمن بن جاؤ سب سے زیادہ برے بن جاؤ تمان کا سدا علی کا میں ملکی میری خدائی میں ذرہ برابر کبھی آنے والی نہیں اللہ اکبر آگے ذرا سنو نمبر آٹھ نو یا یار ہے میرے بندو لو لکم وکم و فی قانوفی واحد دن واحد دن اے انسو اور جنوں اولین اگر سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جاؤ کیسے کھڑے ہو جاؤ ایک ہی میدان میں ایک وقت کھڑے ہو جاؤ اور اپنے اپنے ہمارے حکم کے مطابق نہیں اپنے اپنے مرضی کے ماد مطابق جتنا سب لوگ ایک وقت میں مانگنا چاہو مانگ لو اور ہم دے دیں گے سمجھ گئے نا تو نوانا کا ستالکا ممہ اندی سب کو دے دینے کے بعد یہ نہیں کہ اللہ تعالی دیندار بی بی دے دے اللہ تعالی دو چار بچے دے دے یہ نہیں اللہ تعالی بار شیوہ جی نہ کر کے سب سے مہگی مارکٹ جو ہے ہمیں عطا کر دے یہ نہیں جتنا ماگ سکتے ہو اتنا ماگو سب کو اس کے ہاں مرضی کے مطابق ہم دے دیں گے تو میری خدائی میں میری بادشاہت میرے خدانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کتنی جتنا کہ سوئی اللہ اکبر یہ اللہ, اللہ میں چلو یار بات ہی اے میرے بندو اگلی بات سمجھ میں یہ نمبر دس ہے ہاں اب اس کو آخر اے میرے بندو ان نواہیا امالوں کو جتنے تمہارے چھوٹے بڑے امال ہیں چھوٹے اچھے برے چاہے برائیاں ہو یا نیکیاں تمہارے سارے آمال کو ہم سیاح ہم گن کے رکھ لی ہیں ہمارے ہاں سب کا احسا ہے لا يخفار اللہ فی یا بنی انہا انتکو مفقال حبت من خردل ان تکر تین او فی سما جاتی یا اے میرے بیٹے لکمان نے نصیحت کریں اگر ساتوں آسمانوں یا زمینوں میں کہیں چھپ کر کے یا پتھر کے میں گھش کر کے ذرہ برابر بھی کچھ کرے گا تو اللہ کو غافل نہیں سمجھنا بیٹے قیامت کے دن تیرا وہ اچھائی نیکی یا برائی اللہ تیرے سامنے لا کر کے رکھ دینا تو تمہارے سارے اعمال کو ہم یاد کر رہے ہیں سب گن گن کر کے رکھ رہے ہیں وعدہم سب ہمارے ہاں میں ہے نا اس لیے کلیر واجہ دیرن جو اپنی نیکیوں کے نیک امال کیا اچھا بدلا پائے قیامت کے دن تو فلیہ ہم اسے اللہ چاہیے کہ اللہ کا اللہ کی الحمد للہ حدانہ لہدا و ما کن کب کہیں گے جنتی جب جنت میں داخل فلیحمد اللہ وہ اللہ کی حمد و سنا کرے لیکن امام نے غیر ذالک اور جو نیکیاں نہیں خیر نہیں وہ امامن اوت یا کتاب ہو بھی, بھی شمالی جس کا نام ہے اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا فرض کو لے جاؤ نفسہ تو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں, کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کوسے اپنے آپ کو ملامت کرے کسی اور کو برا نہ کہے مجرم خود ہے اس نے جس کو کہتے ہیں اپنے کردار کے ذریعے جہان نام کا مستحق خود اس نے بنایا اور جا کہتے ہیں اپنے پیر پر کلاڑی اپنے ہاں پیر پر کلاڑی خود اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اللہ تعالی سے دعا کرو یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے